کا بولے دلم بہ دش تمہیں ڈولے دل کا بولنے دل بہ آکا تم کا بولے دل بہری میں ڈولے دل لاتا بولے دل بہری میں ڈولے دل ان کے ذکر سے عزت گئے ان کے ذکر سے عظمت گئے دم دمن کا ذکر کروں اس میں جا کی راحت گئے ان کے ذکر سے عزت گئے ان کے ذکر سے عظمت گئے دم دام ان کا ذکر کرو اس میں جا کی راحت گئے جامع خوشبو گھو جام خوشبو بھولے دل آقا کا بولے دل آقا کا بولے دل بفریش تم ڈولے دل آقا کا بولنے دلم بفریش ڈولے دل کا بولے دے بہرش دل کا بولنے دے بہریش تم ڈولے دل ان کا دربارے آدی جس سے مجھ میں ہریالی خوابوں میں ان کا روزہ یادوں میں ان کے دادی ان کا دربارے آدی جس سے مجھ میں ہریالی خوابوں میں ان کا روزہ کا بولے دلم اکا کا بولے دلم بہریش میں ڈولے دل اکا کا بولے دلم بہریش تم ڈولے دل اکا کا بولے دل ریش تمہیں ڈولے دل تا تا بولے دل ڈولے دل غم کی بارش پہ ہم ہیں ہر ایک آنکھ جو پورنم ہے ان کے دل پر دستک دو ان کا دل ہی مرہم ہے غم کی بارش پہ ہم ہیں ہر ایک آنکھ جو پورنم ہے ان کے دل پر دستک دو ان کا دل ہی مرہم ہے غم کی گرہ کھولے دل, یہ دل دلم ہکا کا بولے دل ہکا کا بولے دلم بحریش تم ڈولے دل اکا کا بولے دلم بحریش تم ڈولے دل اکا کا کا بولے دل بہ دیش تم ڈولے دل کا بولے دل بہ تم ڈولے دل،, دل اس کا مقدر اچھا ہے جو تبا میں رہتا ہے دل میں کتنا دیوانا جو بھی کر جاتا ہے اس کا مقدر اچھا ہے جو تبا میں رہتا ہے डोले दिल अका बोले दिलम बिष्ट में डोले दिल अका अका हकाका बोले दिल تم ڈولے دل تا بولے دل بادیش تم ڈولے دل عشق جزیرہ ہے میرا عشق میرا سرمایہ عشق جزیرہ ہے میرا عشق میرا عشق جزیرہ ہے میرا عشق میرا جو بھی اجاگر ملتا ہے عشق پہلے گئے پر خاص عشق جزیرہ ہے عشک میرا سرمایا جو بھی اجاگر ملتا ہے عشق پہلے ہے پرکھا اس میزان زان دلم بحریش تم ڈولے دل کا بولنے دلم بحریش تم ڈولنے دل اکا کا دل بہدیشٹ میں ڈولے دل لاتا بولنے دلکم بہدیشٹ میں ڈولہ دل بولے <س Savings>